پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور نہ تم بھی اس وقت یقینا انہیں ورنہ تم بھی اس وقت یقینا انہی جیسے ہوگے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم جمع کرنے والا ہے۔ سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لنكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا پھر قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استحصہ کرتے ہیں پھر یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کی ہی کو عطا فرماتا ہے دوسرے مقام پر فرمایا عزت و جمی جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے اور فرمایا یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں درآں حال یہ کہ یہ طریقہ ذلت و خواری کا ہے عزت کا نہیں پھر یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسے مجلسوں میں جہاں آیاتِ الٰی کا استحصال کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے بہوالے مسرد احمد پہلی جلد حدیث نمبر بیس اور تیسری جلد حدیث نمبر تین سو انتالیس اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ و رسول کے احکام یا قول اللہ و رسول کے احکام کا قولا یا عملا مذاق اڑایا جاتا ہو جیسے آج کل عمراء فیشن ایبل اور مغرب زدہ حلکتوں میں حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں کیا جاتا ہے پھر یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائی رکھی لیکن درپردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تا آن کے تم ان پر غالب آ گئے. یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا پھر یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا بھگتنا ہوگا آدمن ہوں پھر یعنی غلبہ نہ دے گا اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں پہلا اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا دوسرا حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے تیسرا کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی مہو ہو جائیں ایک حدیث صحیح سے بھی اس مفہوم کی تاکید یا تائید ہوتی ہے پھر جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل باطل سے غیر راضی اور منقرات سے روکنے والے رہیں گے جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل باطل سے غیر راضی اور منقرات سے روکنے والے رہیں گے کافران پر غالب نہیں آ سکیں گے یا کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے عمدہ مانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فا... اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے بہوال فتح قدیر گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور, اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولاء ومن یضلل اللہ فلا تجد له سبیلا وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاون ڈول ہیں نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف اور اے نبی جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لئے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دوسوئی بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے بالله مع سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا کرے گا مَا ان شکرتم شاکر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس کی مختصر توضیح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہو چکی ہے پھر نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اثقل الصلاۃ على المنافقین العشاء الفجر بحوالِ صحیح البخاری قبل حدیث 564 مطلب منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے پھر یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں پھر اللہ کا ذکر تو برا برائے نام کرتے ہیں یا نماز مخت مختصر سی پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے تھے اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں علیہ و صلون اللہ صلیۃََََََََََََََََََََََََََََََ قلیلََََََََََََ جب نماز اخلاص خشیتِ الٰہی اور خشوصِ خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گران ہوتی ہے جیسا کہ وہ انََََََََ قبی عطاً سے واضح ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہو کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان مطلب غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھنگے مار لیتا ہے بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر 622 سو بائیس مالک پہلی جلد حدیث نمبر 207 پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں ظاہراً و باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ ظاہر ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر اور تجزب ہی کا شکار رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے بکرے کی تلاش میں کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسری کبھی دوسرے کی طرف بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 2784 پھر یعنی اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے پھر جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہاویہ کہلاتا ہے عادن اللہ منہ منافقین کی مذکورہ عادات سے ہم سب مسلمانوں کو اللہ بچائے پھر یعنی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا وہ جہنم میں جانے کے بجائے جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید اور ربوبیت پر اور نبی آخر الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے پھر یعنی جو اس کا شکر کرے گا وہ قدر کرے گا جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا سے نوازے گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا ہو مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے این فلّہ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے ان ان نؤمن ببعض ونكفر ببعض ان ذلك سبيلاً بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں اولئیکہم الكافرون حق واعتدنا للكافرین عذابا مہینا وہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقو والذین آمنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سم فیؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ اللہ یہ کہ کوئی دینی مسلحت ہو اسی طرح کھلے عام اور عالل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو دوسرا اسے برسر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ اس کی کردہ یا نا کردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے البتہ اس سے ایک استثنا ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے بعض آ جائے یا اس کی تلافی کی سا صحیح کرے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایزا دیتا ہے آپ نے اول اسے صبر کی تلقین فرمائی وہ پھر دو تین مرتبہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر رہ گزر اس پر لانت ملامت کرتا پڑوسی نے یہ صورت حال دیکھ کر معذرت کر لی اور اسے آئندہ کے لیے ایزا نہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ترپن پھر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہو المستی المعلوم بحوالے سے ہی مسلم حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 2587 آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے بشرط یہ کہ مظلوم جسے پہلے گالی دی گئی زیاتی نہ کرے لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو و درگزر سے کام لینے والا ہے اس لیے فرمایا و جزل برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کی ذمے ہے اور حدیث میں بھی ہے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافت فرماتا ہے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انانوے پھر اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں پھر یہ ایمانداروں کا شیوا بتلایا کہ وہ سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے اس آیت سے بھی وحدت ادیان کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ تمام رسولوں پر اور بالخصوص رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر متبر اور نا مقبول ہے مزید دیکھیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر باسٹھ کا حاشیہ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فقد اکبر اے نبی اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں چنانچہ ان لوگوں نے موسا سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا انہوں نے کہا تھا اے موسا ہمیں بالکل اللہ آنکھوں کے سامنے دکھا پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لہم لا تعجو فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لئے ان پر تور پہاڑ بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا پھر ہم نے ان پر لانت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی و بكفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما اور ہم نے ان پر لانت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے و قولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللہ مَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَأَنَّهُ يَقُولُونَ <تصفيق> كَذَلِكَ لِكَيْ لَا يَضْرِبُوا اللہ کے رسول کو قتل کیا حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے اور انہوں نے یقینا انہیں قتل نہیں کیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی <تحد mould> جس طرح موسا علیہ السلام کوہی طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں یہ مطالبہ محض اناد جہود اور تعنت کی بنا پر تھا پھر تقدیری عبارت یوں ہوگی فن فبینق دہم میساکہ فبینقدہ میسا یعنی ہم نے ان کے نقض میثاق کفر بی آیات اللہ اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزا دی پھر اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے آج بھی بعض آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابتہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور یوں حضرت عیسی علیہ السلام کے اور یوں حضرت عیسی علیہ السلام کی بن باپ کے موجزانہ ولادت کا انکار کرتے ہیں اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابتہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار نعوذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور یوں حضرت عیسی علیہ السلام کی بن باپ کے موجوزانہ ولادت کا انکار کرتے ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سولی چڑھانے میں جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا اس کی مختصر وضاحت سورہ عالیہ عمران کی آیت نمبر پچپن کے حاشیے میں گزر چکی ہے پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ہماریوں کو جن کی تعداد بارہ یا سترہ تھی جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا چنانچہ حضرت علسی علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے کر اور اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو سولی دے دی ہے درآں حال یہ کہ حضرت عیسی علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جسم انصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے بہوالے ابنی کثیر و فتح القدیر پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلوب شخص عیسیٰ نہیں کوئی اور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور مسلوب ہونے کا انکار کرتا رہا بعض کہتے بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا بعض کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے درمیان ہوا عیسائیوں کی عیسائیوں کے نستوریہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے تو سولی دے دیئے گئے لیکن لاہوت مطلب خداوندی کے اعتبار سے نہیں ملکانیہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل وسلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے بحوال فتح القدیر بہرحال وہ اختلاف تردد اور شک کا شکار رہے واللہ اعلم عالمم اللہ علی نبینا محمد علیہ علیہ وصحبه اجمعین